كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القیامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور محترم بحیو اس فانی جہان کو اگر اجتماعی طور پر ختم کر دیا جائے تو اس کو قیامت كبرا کہتے ہیں اگر کوئی ایک فرد اس جہان سے چلا جائے تو اس فرد کی یہ قیامت سكرا ہوتی ہے ہم ایک ایسے چین پر کھڑے ہیں جو چل رہا ہے ہماری ٹانگیں چلیں یا نہ چلیں ہم بستر پر سو رہے ہوں وہ چین چل رہا ہے یہ گھڑیال کی ٹک ٹک کی آواز اس چین کی آواز ہے جو ہر لمحے ہمیں قبرستان کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے سب کو جانا ہے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے جا رہے ہیں روٹین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو کھیتی کے ساتھ تشویدی ہے اے لم و ان نم الحیت و دنیا لاٮٔب و لہبوں و زینتوں و تفاخر بینکم و تقاثر فلم والد کما سلیغی سن آ جب القفارا تم میں جفتر مسفر جیسے پانی کی بوند سے پودا پیدا ہوتا ہے انسان بھی پیدا ہوتا ہے جیسے انسان دنیا میں آئے لوگ خوشی مناتے ہیں پودا سر نکالے تو کسان خوشی مناتا ہے جیسے وہ پک کر زرد ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان پک کر سفید ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا بھوسا بن جاتا ہے اس کی بھی مٹی بن جاتی ہے لیکن وہ پھر آخرت عذاب شدید و ماغ من اللہ الردوان آخرت میں یا شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخش ہوگی فرق بہت ہے تو بھائیو کوئی کھیتی تو سر نکالتی نہیں بیج مر جاتا ہے کچھ سر نکالتی ہے تو بھینس کھا جاتی ہے کچھ کیڑے سے مر جاتی ہے اور جب وہ پک جاتی ہے پھر تو اس کو جانا ہی جانا ہے ہمارے جو اس وقت ہم میں جو چالیس سال زندہ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک اور جی لیں گے تیسرے کور جی لیں گے اور جو اس وقت پچاس ساٹھ کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی تو بہرحال تیاری ہی تیاری ہے اللہ تعالیٰ جلدی لے جائے یا چار دن اور دے دے ویسے تو بچے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے اس کو تو جانا ہی جانا ہے افسوس یہ ہے کہ ہم گناہ اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہم گناہ کے قابل نہیں رہتے اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اس عمر میں جا کر بھی گناہ سے باز نہیں آتے تو عزیز بھائیو سب کی اجتماعی قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا لیکن آج میں انفرادی قیامت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کافر ہو مسلمان ہو دہریا ہو کیمونسٹ ہو سوشلسٹ ہو ہندو مت ہو کوئی بھی ہو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں بہر حال یہاں سے جانا ہے اگر یہ جہان اس میں رہنا بہت اچھی چیز ہوتی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلات و کو اللہ کبھی نہ لے کر جاتا جن جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے ان کو اس جہان سے نہ لے کر جاتا موت روح اور جسم کے افطراق کی کا نام ہے حیات جسم اور روح کے تعلق کا نام ہے اور موت جسم اور روح کے تعلق کو ختم ہونے کا نام ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں فلاں بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا جو جا چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا یہ رہ گیا وہ بھی آ گیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مستحق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا ہال ہے فلاں کا کیا حال ہے ایک ان میں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ زندگی سے موت بہت بڑا مرحلہ ہے تھکا ہوا آیا ہے اس کو تھوڑا سانس لینے دو پھر پوچھتے ہیں کس کا کیا حال ہے اتنی دیر میں وہ کسی ایک ساتھی کا پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی دین داری والی گزر رہی ہے یہ بے دینی والی گزار رہا ہے بتاتے ہیں اور اتنے میں وہ ایک اور ساتھی کا پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو وہاں سے آ گیا تھا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں اگر وہاں سے آ گیا تھا اور ہمارے پاس نہیں آیا فعن حوق دوہ ببھی الہ الحاویہ پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا پھر سب مل کر اس پر افسوس کرتے ہیں جس طرح کا یہ جہان بسا ہوا ہے اس سے بڑا جہان وہاں بسا ہوا ہے آپ سے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا آپ کی اولاد ہے آپ کے پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر تو دادے دادے کے دادے دادے کے دادے ان کے آگے والے سب کے سب وہاں موجود ہیں وہ بڑا جہان ہے یہ چھوٹا جہان ہے سب لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ایک دن دعا کرتی ہے اللہ بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی معاویہ تھا وہ سفیان اے اللہ میری زندگی میں میرا خامد فوت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے نہ جائیں اور میرے باپ بھی نہ جائیں مجھے کسی کا دکھ نہ دیکھنا پڑے میرا بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نہ جائیں اور میں سب سے پہلے چلی جاؤں مجھے کسی کا دکھ نہ دیکھنا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو طے شدہ چیزیں ہیں جو اللہ سے تو مانگ رہی ہے یہ تو آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے موت نہ ہے یہ تو کوئی نہ مانگ مانگنے کی دعا ہے نہ قبول کرنے کی دعا ہے اگر تو مانگنا چاہتی ہے تو یہ کہتی کہ اللہ مجھے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا مستحق بنا دے یہ ہیں دعائیں جس میں کسی کو نعمت ملے گی کسی کو نہیں ملے گی لیکن موت تو ہم سب کو آئے گی اس کے بارے میں دعا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کرتی فلم پہلے سے تیار ہے آپ کے علم میں بعد میں آئے گی کون کس وقت چلا جائے گا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ان نلموت لسکرات موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں موت کی تکلیف مومن کو کم ہوتی ہے کافر اور فاسق جتنا جتنا رب کا زیادہ باغی اور نافرمان ہو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے جتنا جتنا طاعت گزار اور فرم بردار ہو تکلیف کم ہوتی ہے اور اگر موت ہی اللہ کے راستے میں ہو تو اس کو موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹے کی تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر حضرت عمر بن بناث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالبا وفات کا وقت قریب آیا بیٹا پوچھتا ہے ابا مجھے آپ بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے کہنے لگے بیٹے یوں لگتا ہے جیسے میرے پورے جسم سے سوئیاں گزاری جا رہی ہیں اور مجھے منہ سے زہر دیا جا رہا ہے ایسے مجھے لگ رہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آخری بیماری ہے بے ہوش ہوتے ہیں ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یہ جہان رہنے کی چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو یہاں رکھ لیا ہوتا فرمایا فرمایا تو بھی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے جانے والا ہے فوت ہونے والا ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ بھی جانے والے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کرنا یعبد محمد ان محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کے اس کا رب فوت ہو گیا رحمان خان ایاب اللہ فائن اللہ اللہ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی پوجا کرتا تھا وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کا رب کبھی دنیا سے نہیں جائے گا اس کو موت اس کو وفات نہیں ہے محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں رسول آپ جیسے رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں اوکو تلن کلب تمالا آم کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ اگر میں آؤں اور آپ اس جہان میں نہ ہوں تو کس کو ملوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای تی ابا بکر پھر میرے بعد اب بکر ہوں گے ان کو آ کر ملنا رب جلال فرماتے ہیں ایسے ہوائی کرام کی جماعت آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ اپنی ماں امہات المومنین نبی کی بیویوں سے ان کے بعد شادی کرو ان کے بعد شادی کرو یہ سب آیتیں دلالت کرتی ہے کہ یہ نبی اس جہان میں نہیں رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اور کون رہے گا واقعات ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر زہر دی گئی یہودی عورت نے دعوت پکائی بکری کے گوشت کے ساتھ زہر لگائی آپ کو اگلی دستی کا گوشت بہت پسند تھا آپ نے لیا بوٹی بول کر کہنے لگی میرے اندر زہر ہے ایک ساتھی نے کھا لی وہ فوت ہو گئے آپ نے وہ لکمہ واپس کر دیا لیکن زہر کا اثر آپ کو ہو گیا رب ربیعت الجلال علیہ نے آپ سے کام لینا تھا اس زہر کی تاثیر کو لیٹ کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے چاہے تو بڑے بڑے دریاؤں کو تھما دے چاہے تو زہر کے تاثیر ختم کر دے چاہے تو زہر کی تاثیر لیٹ کر دے بخاری شریف کی حدیث ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ کی وفات قریب آئی تو فرمایا عائشہ وہ جو بکری زہر والی اس کا گوشت میں نے کھایا تھا وہ میری رگ کاٹ رہا ہے وہ زہر میری رگ کاٹ رہا ہے یہ خام خامخواہ کا جھگڑا ڈالا ہوا ہے حیاتی یا مماتی تو حیاتی میں مماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت کی ہے یہودیوں نے آپ کو شہید کیا ہے اور شہادت کے بارے میں ربعۃ الجلال فرماتے ہیں بل احیاون ورا کلّہ تشعور شہید زندہ ہوتا ہے مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی برحق ہے اور آپ کی شہادت کی حیات بھی برحق ہے لیکن اس کا شعور کسی کو نہیں ہے جو حیات حیات کرے اور وفات کا انکار کرے وہ بھی بہت زیادہ آیات اور احادیث کا قتل کرتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو نہیں مانتا وہ بھی ایسے کرتا ہے جب ربیعت الجلال فرماتے ہیں کہ آپ کی یا شہید کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے اصل کہانی اس بات کی نہیں کہ آپ کی اس جہان سے اگلی زندگی کو حیات کہا جائے یا مماد کہا جائے کہانی یہ نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی اگر وہ حیات ہے تو پھر آپ سے التجائیں کی جائیں آپ سے دعائیں کی جائیں آپ سے حاجت روائی کی جائے یا نہ کی جائے اصل میں یہ ہے تو فرمایا نہیں وہ زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے اگر وہ وفات نہیں تھی تو اتنا پیار کرنے والے مٹی کے اندر کیوں لے کر گئے یہ کیسا پیار ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ سب آیات احادیث برحق ہیں اور ایسا ہی ہے آپ کی قبر مبارک برحق ہے اس میں آپ اس وقت بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی وہ صحیح سلامت اسی حالت میں اس وقت موجود ہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو یہ ایک جانبی بات ہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اتنی اتنی بڑی شخصیات کو اس جہان سے جانا پڑا تو ہم کون ہوتے ہیں جانا تو ہے کہانی یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو لوگ آتے وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی یا یسالون اکا عنصہ آتے یعنی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا پر ماتے جب یہ مرے گا تو اس وقت تک تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی جو گیا اس کو کیا غرض کے بعد والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی تو آ گئی اس نے کوئی دیکھنا ہے آ کر کے بعد والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو گیا اس کی قیامت آ چکی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشیاں آ رہی ہیں بس اوقات ربعۃ الجلال اپنے نیک لوگوں کو تکلیف دے کر صبر کی توفیق دے کر وہ قصر نکال دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر بھائیو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیک آدمی کی موت آتی ہے تو جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کر خوشبودار تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ملک الموت ایک ہی ہے اس کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں یہ نام کتاب و سنت میں ثابت نہیں وہ آ کر کے اس کے تقیے کے پاس سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا آئی تو حفص المتمنہ او قروجی اےلا ربی کی اے لام فراطم ربی کی وردوان اے نیک پاک روح اپنے رب کی بخشش اور اس کی خوش ندی کی طرف آ جا نکل آؤ باہر آ جاؤ وہ اتنی بات کہتا ہے وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو نیچے سے رسی باندھی گئی ہو رسی تھوڑی سی ڈھیلی کرو تو وہ فوراً پانی نکلتا ہے ایسے وہ روح نکل جاتی ہے وہ پکڑ کر کے ان کو پکڑا دیتا ہے جو جنت کے فرشتے ہیں وہ اس کو اپنے جنت کے کفروں میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں آسمان کا دروان پوچھتا ہے کون آیا ہے فلاں بن فلاں آیا ہے وہ اس کو مرحبہ کہتے ہیں پھر رب الجلال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اللہ اکبر اور جو اللہ کا باغی ہوتا ہے اور بغاوت کے کئی درجات ہیں کتنے درجات میں ہم بھی ملوث ہیں اللہ توبہ نصیب فرمائے اللہ احوال کی اعمال کی اصلاح کی توفیق دے جو زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے اس کی پکڑتے ہی پٹائی شروع ہو جاتی ہے دنیا میں بھی بعض لوگوں کو احترام کے ساتھ پکڑا جاتا ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس کی سزا شروع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو پکڑتے ہی پٹائی شروع ہو جاتی ہے یہاں بھی وہاں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باغی دشمن کافر فاسق نافرمان اس کی باری آتی ہے جہنم کے بدسورت ترین فرشتے جہنم کے ٹاٹ بد بودار ٹاٹ لے کر آ جاتے ہیں تاحد نگاہ نظر آتے ہیں ان کو تو دیکھ کر ہی روح نکل جاوے ملک الموت موت آتا ہے یا یہ تو ہنفسلخبی ہن تھا دیکھو یہاں سے یہاں سے جھڑکیں کوسنے شروع ہو گئے ارے خبیص نکل باہر من اللہ رب الجلال کی ناراضگی کی طرف آ جا اللہ کا عذاب ہوگا آ جا جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے وہ پورے جسم میں اس کی روح پھیل جاتی ہے جیسے کسی پولیس والے کو پوچھو وہ مجرم گھر میں اس کو جا کر کہے کہ ہم تمہیں لینے آئے تو کیا کرتا ہے لے جاؤ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے اس کونے میں چھپتا ہے اس, میں چھپتا ہے اس میں چھپتا ہے اس میں چھپتا ہے ادھر سے مارو ادھر بھاگتا ہے ولاف الدین قبر الملائی کا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب ان باغیوں کو میرے فرشتے وفات دیتے ہیں یا تریو احمد ادبارحم الق وہ ان کے پیٹ پر تھپڑ مارتے ہیں اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں چفو آگ کا عذاب تمہیں دیا جائے گا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی اس کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا گیا ابھی ربیعۃ الجلال کی عدالت میں نہیں گیا ابھی لینے آئے ہیں تو پٹائی شروع ہو گئی اور یہ قرآن کی آیتیں ہے بھائیو پہلیاں نہیں بول رہا و ترا نفی کا مناتل موت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب ظالم موت کی بھی ہوشیوں میں ہوتے ہیں اللہ فرشتے تھپڑ کس کے کھڑے ہوتے ہیں باہر آج تمہیں توہین امیز عذاب دیا جائے گا اللہ اکبر اور وہ لوگ جو اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں اپنی زمین اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں دین کی حالت کوئی بھی رہے دین برباد ہوتا ہے تو ہو جائے میں رہوں گا اسی جگہ پر اس لیے کہ میرے ابے کی قبر یہاں ہے میرا بچہ یہاں دفن ہوا ہے دین کی پرواہ نہیں ہے زمین کے ٹکڑے سے محبت ہے اس سے لگاؤ ہے حق کیا ہے حق یہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے سے محبت نہ کرو ایسی جگہ پر رہائش اختیار کرو جہاں تمہیں بعض نماز پانچ وقت مل سکے جہاں آپ کی دینی حالت اچھی ہو جہاں آپ کی اولاد کے قرآن کی تعلیم کا انتظام موجود ہو وہاں جا کر رہو یہ نہیں کہ ابا میرا یہ دے گیا تھا اور ابے کی قبر یہاں ہے اور بیٹا یہاں دفن ہوا تھا یہ کوئی نسبتیں نہیں ہیں یہ محلہ اچھے لوگوں کا اگرچہ نماز وقت پر نہیں ملتی ان لوگوں کی زبان میرے ساتھ ملتی ہے یہ میری برادری کے لوگ ہیں یہ ترجیحات کوئی ترجیحات نہیں ہیں ترجیح اس بات کو ہونی چاہیے کہ میرا دین کہاں زیادہ سلامت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ میں رہتے تھے کھانے کو خوب ملتا تھا تجارتیں جلتی تھیں بڑی بڑی تجارتیں وہ مگر صدیق کی عثمان بن عفان کی مصحب بن عمیر کی بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی تھے لیکن اس لیے چھوڑ کر آئے کہ میرا دین یہاں پر صحیح نہیں ہے میرا دین وہاں زیادہ بہتر ہوگا جو لوگ زمین سے ٹکڑے سے محبت کرتے ہیں اور دین کو زخمی کر لیتے ہیں ان کی جب موت آئے گی فرشتے اللہ تعالیٰ کی اسی وقت کوسنے دینا شروع کر دیں گے پھر اس نے کہ ہاں کالوفی مکن تم ادھر کیوں رہتے رہے ہو کال و کن نا مستد ہم تو کمزور تھے ہم تو کہیں جا نہیں سکتے تھے کال علم تو کن ارد اللہ واسع دنف کیا اللّہ تعالیٰ کی زمین کھلی نہیں تھی تم کہیں بھی چلے جاتے جہاں آپ کا دین سلامت ہوتا یہ اس وقت مکالمہ ہو رہا ہے ابھی روح نکلی نہیں یہ بہت پریشانی کا وقت ہے فرشتے پٹائی کر رہے ہیں وہ نکلنا نہیں چاہتا پھر زور زبردستی سے جب فرشتے نکالتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے پر بھیگی اون کو رکھ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے ایسے ہی اس کی روح تار تار ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں سانس بند ہے اور پاؤں ہل رہا ہے بادو ہلتا ہے آنکھ کام کر رہی ہے کچھ حصہ کام کر رہا ہے کچھ حصہ نہیں کام کر رہا وہ روح ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوتی ہے پھر اس کو نکال بہرحال لیا جاتا ہے تکلیف کے ساتھ اور پھر جہنم کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں تو میرے حضی بھائیوں اسی وقت سے کوسنے شروع ہیں اسی وقت سے دھمکیاں شروع ہیں اسی وقت سے تھپیڑے شروع ہو جاتے ہیں ابھی روح نکلی نہیں ہے اور جب نیک آدمی کی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے پریشان تو وہ بھی ہوتا ہے اس جہان سے جانا اور معلوم نہیں میرا کیا بنے گا اللہ تبارہ کا مطالعہ اس کے فرشتے دوست فرشتے جن کو دنیا میں دوست بنایا ہوا ہوتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے ان الدین اقال الربن اللہ مستقابو وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے آئیں ہےکڑ آئے جکڑ آئے لوگوں کی دھمکیاں آئیں لوگوں کے لالچ آئے سب کچھ کو چھوڑ کر کے ربضول علیہ کرام کے دین پر ڈٹ گئے جس کو حق سمجھا اس کو اپنا لیا اور کسی کی تان ملامت کی پرواہ نہیں کی جو اس جہان میں ڈر جاتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ان کو ڈگمگانے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کو تسلی دیتے آ کر کیا کہتے ہیں اللہ و لا تخواف غم نہیں کرو خوف نہیں کھاؤ اب خوف نہیں کھاؤ غم نہیں کرو یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو کوئی تسلی دے تو آپ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اگر تو آپ کا نوکر غلام آپ سے کہہ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ تیرے آدمی کیا ہے اور اگر وقت کا گورنر کہہ رہا ہے آپ کو کسی تکلیف پر کیا پریشان نہ ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حیثیت والا آدمی ہے جب کہہ رہا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے پوچھا کون ہو تم وہ کہتے ہیں نہن اولیا حکم فلایا تھی دنیا و فی خیرا جب تو نیکیاں کرتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نمازیں روزے حج خیرات زکوات ہم تیرے ساتھ ہوتے تھے اگر نظر نہیں آتے تھے اب ہم تمہیں نظر آئیں گے دنیا میں بھی ہم تیرے دوست تھے آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے جنت میں جانے تک تیرا ساتھ نبھائیں گے نحن اولیا اکم فل حیات دنیا او فل آخرہ ولکم فی حا ماتیم فس حکم ما و اس دنیا سے جاؤ اور جنت میں فمن ظہذ ناری و ادخل جنت و فقت ہم سمجھتے ہیں کسی پیپر میں اچھے نمبر لینا کامیابی ہے ہم سمجھتے ہیں پیسہ زیادہ جمع کر لینا کامیابی ہے ہم سمجھتے ہیں زیادہ شہرت کما لینا کامیابی ہے لیکن حقیقت یہ ہے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا حقیقی کامیابی اس کی ہے وہ حیات و دنیا علامت الغرور یہ دنیا تو دھوکہ ہے ہم جنت میں جانے تک تیرا ساتھ دیں گے اور جنت میں تمہیں سب کچھ ملے گا جس کا تم دعویٰ کرو گے جو تم مانگو اللہ اکبر پھر مومن کی روح ال میں چلی جاتی ہے کافر کی روح اسفل السافلین چلی جاتی ہے کافر کی روح کو یا باغی نافرمان کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے فرشتے پوچھتے کون آیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے بہت مضبوط چیز ہے سائنسدان کہتے ہیں یہ کہ جہاں نظر دیکھنا بند کر دیتی اس کو تم آسمان کہتے ہو حقیقت یہ نہیں ہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے ہو سکتا ہے وہی وہ ہو جو سائنسدان کہتے ہیں لیکن اس سے اوپر آسمان موجود ہے اور ہر آسمان کا آپس کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے جو مضبوط اور ٹھوس ہے اس کے دروازے ہیں اوپر اس کے پہرے دار ہیں ربیعت الجلال علی کرا فرماتے ہیں جب وہ آتا ہے فرشتے اس کا نام لسٹ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے لا السماء يدخلون الجمل سم ابا فرمایا نہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں نہ یہ جنت میں جا سکتا ہے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر جائے نہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر سکتا ہے اور نہ یہ جنت میں جا سکتا ہے نہ اس کے لیے یہ آسمان کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے پھر اس کو وہیں سے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ نیچے گرتی ہے پھر جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو پرندے کی روح بنا دیا جاتا ہے اور پرندہ جنت میں چاہتا ہے اور اپنے گھر کو دیکھتا اپنی حور و کسور کو دیکھتا ہے اور جہاں سے چاہے کھاتا لیکن انسانی شکل میں نہیں کیونکہ حساب کتاب کے بعد وہ ملے گی واپس آ جاتا ہے آرائی میں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے رب آ کے مصہ رب آ کے اے اللہ جلدی قیامت قائم کر جلدی قیامت قائم کر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور جو شہید ہوتا ہے اس کو سبز رنگ کے جہاز میں بٹھا کر کے جنت کی سیر کروائی جاتی ہے اور وہ واپس آ کر اللہ کے عرش کے نیچے کن دنوں میں جھولے جھولتا ہے رب ذوالجلال اس سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا چاہیے ہے وہ کہتا ہے جی کچھ نہیں چاہیے ہے آپ نے بہت کچھ دے دیا اللہ فرماتے پھر بھی سوچو کچھ اور چاہیے تو پھر وہ کہتے ہیں اگر ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے ہم بار بار جسم کو جان کو پیش کرنا چاہتے ہیں ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو زیادہ جان دینے سے ہم پروٹوکول کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہے ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات کیا ہے بدکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا سود خوروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا الزام تراشی اور تہمتیں لگانوں کے والوں کے خلاف کیا ہو رہا تھا یہ سارے احوال برزخ کی زندگی کے معاج کی حدیث میں موجود ہیں وہ وہاں پہ اپنے عذاب چکھ رہے ہوتے ہیں فرعون کے بارے میں آل فراؤن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا رو و وشیٰ جہنم پر ان کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے فراؤن اشد الب جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو شدید عذاب میں ڈال دیا جائے گا جا یہ مرحلہ ہے اور جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے جو خودکشی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بار بار مرتا رہے گا چھری سے گلا کاٹا بار بار گلا درست ہوگا بار بار اس کو دوبارہ کاٹے گا اور بار بار روح نکلنے کی تکلیف ہوگی پھر اس کو زندہ کر دیا جائے گا پھر اس کو بار بار مرے گا اور اگر کسی کو پنکھے سے جھولا ہے اسی طرح قیامت تک تڑپتا رہے گا اگر کسی نے زہر کھائی ہے اسی طرح قیامت تک تڑپتا رہے گا اور یہ سزا باقی جتنے لوگ ہیں ان کی وہ سزائیں ہیں اور اس کی سزا ابھی سے شروع ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کی بہت شکلیں ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو ایک دم قتل کرتے ہیں اور کچھ لوگ قسطوں میں قتل کرتے ہیں یہ گٹکا نوش اور یہ سگریٹ نوش اور یہ اس طرح کی ہیروئنچی اور یہ مصیبتیں اور برائے یہ اپنے آپ کو قسطوں میں ختم کرتے ہیں اور یہ میں بات میں نہیں کہتا دنیا کے مسلمان اور کافر سب کا اتفاق ہے یہ چیزیں انسان کو قبر کی طرف لے بھیجاتی یہ خودکشی ہے قسطوں میں اور وہ خودکشی ہے ایک دم اور صدا اس کی یہی ہے اللہ تبارا و وطالہ ہم سب کو اس دن کے آسانیاں نصیب فرمائے جس دن ہماری موت آئے گی اور ربید الجلال ہمیں مرنے کی اور آخرت کے لیے تیاری کی توفیق دے ربعت الجلال جو میں نے سنا عرض کیا ہم سب کو